اللهم وكفاه والصلاه والسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فالهماها فطرها وتقواها قاعده افضل من زكاها وقد خاب من دساها رب سر بلا کمی بیشی کرنے سے شادر اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کیا اس کے اندر فجور کی صلاحیت بھی رکھی اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی یہ تو ایسا ہوتا کہ جو فاجر فاصف ہے وہ سدا تاجر فاصف ہی رہتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہے ہمیشہ ایسا رہے گا اور کچھ لوگوں کو نیک پیدا کیا ہوتا وہ سدا سے نیک ہوتے پر ہمیشہ نیک رہتے تو ہمارے لیے ذرا معاملہ آسان ہو جاتا ہے لیکن جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر فسق و فجور کی صلاحیت بھی ہے اور تقوی اور نیکی کی صلاحیت بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس پہ محنت کرتا ہے اور کس چیز کو ایکسپلور کرتا ہے آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الناس و معادن کا معادن عذاب والفضہ لوگ سونے اور چاندی کی کان کی طرح ہے انسانیت معادن کسی سے بنا معدنیات انسانیت ایک کان ہے کا اذاب عضاب الفطو جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں تو سونے اور چاندی کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے کہیں سے ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کے لیے بہت نیچے جانا پڑتا ہے ایک تو بات یہ کہ آپ کو کسی کے اندر انسان اچھا انسان کھود کے نکالنا پڑے گا اس کے ساتھ مجلس کرنی ہوگی اس کے نظریات کا جو ہے وہ ایک سیمپل لینا ہوگا اس کا تجزیہ کرنا ہوگا لیبارٹری میں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے عقائد کیا ہیں انہیں کہاں سے ابتدا کرنی ہے اس کی اصلاح کی تو پہلی بات یہ کہ کسی کی شخصیت کے اندر جانا ہوگا ظاہر سے آپ کو فیصلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ سونا چاندی درختوں کے ساتھ نہیں لگتا کہ آپ نے دیکھا دور سے بیر کی طرح لٹک رہا ہے بلکہ اس کے لیے اندر جانا پڑتا ہے پھر یہ کہ اندر جا کے بھی جب آپ کو وہ ملتا ہے تو کہیں سونے کی جو ہے وہ اینٹیں بنی ہوئی نہیں ہوتی اندر کہ اب, اب اس کے اوپر وہ ایکس وائی زیڈ یا وہ اجنتا جولر یا فیصل جیولر کی مور لگی اور اینٹیں لگی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہوتا نہ چاندی ایسا ہوتا نہ سونا ہوتا اس میں ریت مکس ہوتی ہے یا مٹی مکس ہوتی آپ کو اسے باہر لانا پڑتا ہے اور آپ اس کی مٹی کو الگ کرتے ہیں سونے کو الگ کرتے ہیں پھر سونے کو اکٹھا کرتے ہیں اس کا نام تج ہر انسان کے اندر برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں میرے سمیت اور آپ سمیت کوئی آدمی بھی نہ تو اتنا نیک ہے کہ میرا ہی نیک ہے اس کے اندر کوئی خامی نہیں انبیاء کو معصوم بنایا گیا باقی سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے تو معاملہ جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر جو نیکی ہیں ان کو پالش کریں آپ اور ان کو ایک ایسی جہد عطا کر دیں ایسی سمت عطا کر دیں کہ ان کی جو رو ریپروڈکشن ہو وہ برائی کی نہ ہو بلکہ اچھائی کی ہو تو نیکیاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی برائی وہیں کی وہیں رہے گی اور اشاد و کل محدوم جب اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور برائی کی تعداد اتنی رہے گی تو ایسے ہوگا کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں ایک آدمی کے پاس ایک بلین ڈالر ہو جائے پہلے اس کے پاس ایک سو تھے تو وہ سو نہ ہونے کے برابر ہے تو اگر ایک آدمی کے اندر سو برائیاں اور ایک بلین جو ہے اس کے اندر اچھائیاں آگئی ہیں تو گویا وہ جو برائی تھی اس کی اس کو آپ کلی طور پر ختم کر کے فرشتہ تو نہیں بنا سکتے جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کر کے فرمایا ہوا عالم و بکم شاہ وہ جب تمہیں بنانے جا رہا تھا تو اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کیا بنانے جا رہا ہے اس نے کوئی تجربہ نہیں کیا تھا یہ کوئی تجرباتی ہی مخلوق نہیں ہے انسان کہ بعد میں اللہ پشتا ہے کہ میں بنانے کیا چلا تھا یہ بن کیا گیا ہے وہ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا اذن شاکم الارض جب اس نے تمہیں زمین سے بنایا تھا کیا بنانے جا رہا ہوں و انتم ما جناتن فی بطون اور جب تم اپنی ماؤں کی رحموں میں تھے تب بھی وہ تم سے واقف تھا کہ محمد انیس صاحب فلاں فلاں بلندر بھی کریں گے اور یہ قران بھی حفظ کریں گے اور فلاں کام بھی کریں گے. سب کچھ سے معلوم فلاۃ تزکو انفسکم تم اللہ کی اس تخلیق کو متغیر نہیں کر سکتے یعنی انسان کو فرشتہ نہیں بنا سکتے کہ کوئی آدمی کہ جی میں دین کا کام اس وقت کروں گا جب میرے اندر بالکل کوئی برائی نہیں رہے گی بالکل کوئی برائی نہیں رہے گی اس کا مطلب تو انسان ہی نہیں رہے گا فلاں تو زکوں پھوس حکم وہ عالم و بیمہ تو اس میں جس تجکیے کی نفی کی گئی وہ, وہ کیا جس میں آدمی یہ سمجھتا کہ جی میرے اندر تو کوئی ایپ جب نہیں رہے گا تو میں باہر نکل کے نیکی کا کام کروں گا اور میرے اندر اگر کوئی بھی نافرمانی نہ رہے گی تو میں لوگوں کو اللہ کی فرمان برداری کی تعلیم دوں گا ورنہ میرے اوپر وہ ایب صادق آئے گی لے ما تھا فلون تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو ایسا ناممکن ہے یہ انسانی شخصیت جو ہے یہ پیاز کے چھلکے کی طرح ہوتی ہے آپ پیاز کا چھلکا اتار کے سمجھتے اندر سے پیاز نکالیں گے اندر پھر چھلکا ہوتا ہے وہ چھلکا بھی اتارتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور چھلکا ہوتا ہے لیکن اس میں جو لطیف بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پہلا چھلکا اترے گا نہیں اگلا چھلکا نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ اگلا چھلکا پہلے چھلکے کے اندر ہے اور اس کے سائے میں ہے اور اس کی اوٹ میں ہمارے ہم یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ جی ایک گنا ہے اللہ کے بندے یہ ایک آتا آ کے تو دیکھ دیکھ نیچے بھی آئے گے کوئی نہیں یہ اوپر والا تو کمبل ہے پیری جب تک تو اس کو نہیں ہٹائے گا اپنے آپ کے اندر ایک ہی گنا پائے گا تو گوپال جی میرے اندر تو بس ایک گناہ ہے باقی تمہیں بڑا نیک جب اس کا تزکیا ہوگا صاف ہوگا تو پتا چلے گا کہ نئی سرکار اس کے اندر تو ایک اور بھی ہے پھر آپ اس کو ہٹاتے رہیں گے یہ پرت ہے اور یہ مرتے دم تک مال ہم گھر یہ آدمی ہٹاتا رہتا ہے اور نیچے سے نکلتے رہتے ہیں تو ہر انسان کے اندر کسی کے اندر بھی سو فیصد نیکی نہیں ہے انبیاء کو کہ میں ارد کر چکا ہوں کہ ان کا معاملہ جو ہے دیٹ از این ایکسپشن آپ اس کو بالکل اس میں ڈسکس نہ کریں بکیا تمام انسان ابو بکر رضی اللہ ضلع سالان ہو سمیت ان کے اندر نیکی بھی تھی بجی بھی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس نیکی کو پالش کیا اس کی ری کا سسٹم جو ہے ایک سائیکل شروع کر دیا نیکی بڑھنا شروع ہو گئی بدی وہیں رہ گئی تو اشاض و کل جیسے کہ ان میں تھی نہیں اور انحسانات ان سیاح نیکی بدی کو دھو بھی دیتی ہے لیکن ہوتی یہ دونوں چیزیں ایک انسان کے اندر پیرل سسٹم ہے ایک جس میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے ایک ایسا نظام ہو جو معروف کو چاہے وہ انسان کے اندر معاشرے کے اندر پروموٹ اس کو بڑھائے اس کو آگے چلائے اس کو مارکیٹ میں لے کر آئے نیکی بڑھنا شروع ہو جائے انداز و معادن کا مہادن الزاب الفضاد اسی کا نام تجیہ ہے آپ کی نفس کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کوئی پانی میں کسی کو آپ گرائیں نہیں تو آپ کو پیس کیسے پتا چلے گا کہ یہ تیرنا نہیں جانتا کوئی آدمی جب پانی میں پھنستا ہے تو اعلان کرتا ہو مجھے بچاؤ میں تیرنا نہیں جانتا ویسے آپ نے دیکھا کسی نے آپ کو کھڑا کر کے کہا کہ بھائی صاحب مجھے تیرنا نہیں آتا کوئی ٹکی نہیں بنتی ہاں جب پھنستا ہے ڈوبنے لگتا ہے کہ مجھے مجھے تیرنا نہیں آتا یہی معاملہ ہے ویسے ہم سارے نیک ہیں جس چوک بھی آپ کہیں گے وہ کہے گا کہ میں تو ابو زرسانی ہوں مجھے مت چھیڑو بس دنیا کو ڈسکس کرو کہ لوگوں کا کیا بنے گا لوگوں پر آزاد آئے گا لوگوں پر آزاد کھانے والا ہے بس یہاں آزاد آنے والا ہے لیکن یہ کہ میں کس جگہ ہوں مجھے کوئی کھا کے گا اپنی حد کھار ہر انسان ایک آئیڈیالسٹ ہے اور سب سے پہلے وہ اپنے آئیڈیل کو پوچھتا ہے میں بڑا نیٹ جب تک وہ کسی سوسائٹی میں رہے گا نہیں اسے خامی پتہ کیسے چلے گی ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے نہ اس نے کسی کو اپنے سے اوپر والے گریڈ میں دیکھا جیسے نوکری میں ہوتا ہے نہ اپنے سے اچھی کسی کی اکاموڈیشن دیکھی نہ اپنے سے اچھی کسی کی گاڑی دیکھی نہ اپنے سے زیادہ کسی کے پاس دولت دیکھی نہ اپنے سے زیادہ کسی کی اولاد دیکھی تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ حسد کا وائرس ہے کہ نہیں وہ تو ایسے لوگوں میں رہے گا جہاں گریڈ ہے تو پتہ چلے گا کہ اندر حسد ہے میرے یہ مجھے فلاں کا آگے بڑھنا اچھا نہیں لگتا لہٰذا اس کا علاج کروانا چاہیے نشانی ہوتی ہیں نا حسد کی نشانی ہے جب تک وہ انوائرمنٹ نہیں ہوگی جس میں آ کر وہ چیز سامنے کھل کر آئے ایک بچہ ہے دس سال کا بچہ اسے کیا پتہ وہ نہ مارد ہے اس لیے کہ ابھی وہ امتحان ہی نہیں ہے جب تک وہ اس جگہ نہیں پہنچے گا اس امتحان سے نہیں گزرے گا پھر پتہ تو لگا کہ جی اس کے اندر کمزوری ہے جی مردانہ کمزوری ہے اور پھر وہ حکیم بورڈ لگا کر بیٹھے ہیں جی زنانہ اور مردانہ خرشیدہ کے چمر اور فلاں اور ڈینگ پھر دوڑتا ہے وہ لیکن دس سال کی عمر میں نہیں کوئی دوڑتا کیوں نہیں دوڑتا اس لیے کہ ابھی اسے پتا ہی نہیں چلا جب تک آپ ایک سوسائٹی میں نہ رہیں ایک معاشرے میں نہ رہیں آپ کے عیب کبھی بھی کھل کر سامنے نہیں آئیں گے اور عیب سامنے نہیں آئیں گے آپ علاج بھی نہیں کریں تجکیہ کس چیز کا کریں گے آپ مانجی ہوئی چیز کو بار بار مانجنا تو برتن جو ہے وہ گسانے والی بات ہے جہاں داغ ہوگا وہیں آپ مٹائیں گے لہذا آپ دیکھیں گے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معاشرے میں رکھ کر تجکیہ کیا کہیں لے کر نہیں گئے کہ چلو جی کہیں گار میں لے گئے انہیں ایسا ہوا جنگل میں رہ گئے ایسا ہوا نہیں ہوا تجارت بھی کرتے تھے گھروں میں بھی رہتے تھے رضوات پر بھی جاتے تھے اور یہ جو ٹریننگ کا سیشن تھا تزکیے کا پھر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کورسز ہوتے ہیں صرف حضور نے سال میں دو مہینے یا چار مہینے یا چل یا ڈیڑھ سال لگوا دیا اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ دے دیا جیسے یہ کمپیوٹر والے دے دیتے ہیں ڈپلوما کہ جنہوں نے ہمارے یہاں کیا تھا جی کمپیوٹر کورس ڈیڑھ سال حضور نے ایسا کسی کو پکڑا دیا نہیں بدری صحابہ کا تذکیہ ہو رہا حالانکہ وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ نے فرما کے جاؤ تم بخشے ہوئے ہو ان کا بھی تذکیہ بعد میں بھی ہو رہا ہے ان میں سے بعض کو بعد میں کوڑے بھی لگتے میدان جنگ میں بھی تسکیہ ہو رہا ہے سفر کے دوران بھی تذکیہ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہر لمحہ ہر پل ہوتی رہتی اس کے بعد تزکیے کی جیس ہوتی مثلا آپ نے کوئی خاص کام کرنا ہے اس کام سے متعلق کورسز کروائے جاتے ایک تزکیہ ایک تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ جنرل بات کریں میرے ساتھ پانچویں یا میٹرک تک وہ لوگ بھی پڑھتے رہے جو بعد میں جا کے وکیل بن گئے اور جو ڈاکٹر بنا وہ بھی میٹرک تھا میرے ایک تو جنرل تعلیم ہوتی آگے جا کے لائنیں الگ ہوتی ایک تو جنرل تجکیہ ہے ایک وہ تجکیہ ہے کہ جو کر آپ لائن اختیار کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پھر کروایا جاتا ہے جسے آپ ورک شاپس کہہ لیں فلاں چیز کہہ لیں فلاں چیز کہہ لیں لیکن وہ تجکیہ متعلقہ فیلڈ کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے آپ دیکھیں جب بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے باقاعدہ سیمپل زمین کے لیے جاتے ہیں پھر جب پائلنگ ہو جاتی ہے پھر اس کو پائلنگ میں سے کھود کے نکالا جاتا ہے جو ہماری مطلوبہ تھی چیز وہ دی گئی مٹیریل اتنا دیا گیا یا نہیں دیا گیا یہ ساری چیزیں جب ایک انسان کسی کام کو شروع کرتا ہے یعنی جو مولوی بیما جو بیماری مولوی کو لگتی ہے وہ آپ کو نہیں لگتی اب مولوی کا تجقیہ کسی اور قسم کا ہوگا ہے جیسے پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ ایک ہاسپٹل ڈیزیز ہوتی ہے جو صرف میڈیکل یا پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہوتا ہے اس کو لگتی ہے نرسوں کو ڈاکٹروں کو عام آدمی کو نہیں لگتی ہو اس لیے کہ وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں چونکہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کے اندر رسٹینس بڑھ چکی ہوتی ہے اور ڈاکٹر اسی میں سانس لیتے ہیں لہذا انہیں جو بیماری لگتی ہے اسے کہتے ہیں ڈیزیز جی ایک بچہ ہے اسی کو بارہ تو ہر آدمی کی ایک امیر ہے اس کا تزکیہ بحثیت امیر ہوگا اور اسے کس کے ساتھ کمپیرزن کریں گے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور بھی امیر تھے کتنی شخص تھی کتنا رن تھا اللہ نے فرمایا فاتما رحمۃ اللہ عمر کنتا فضو القل ملن فضو من اولک تو امیر کو مثال دی جاتی ہے حضور کی بھائی دیکھو تم حضور سے زیادہ نیک پاٹ نہیں تاکہ اس کے اندر خرناک نہ ہو کہ میں امیر باقی سارے غریب میرے اتنے اختیارات میں کھڑے کھڑے نکال دوں میں فلاں کر دوں اسے کہا جاتا ہے بھائی دیکھو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو غزب عہد سے جو لوگ بھاگے ہیں عالم میں اس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کیا آپ کے گھر کی ایک عظیم شخصیت حضرت حمزہ شہید ہوئے پھر یہ کہ آ حضور صلی اللہ وسلم گرے اس کڈھے کے اندر تو آپ کی رسک کو بھی نقصان پہنچا کمر کی تکلیف ہوئی آپ کو پھر اس میں دندان مبارک بھی شہید ہوئے ماتھا بھی شک ہو یعنی پرسنلی آ حضور صلی علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں سفر کیا آپ نے لیکن آپ اندازہ کریں آپ کی رحمت کا کہ صحابہ حضور کے پاس آ رہے ہیں کہ اللہ سے ہماری معافی کی درخواست کریں امیر ایسا ہونا چاہیے اب معمور ہے تو معمور کا جب تذکیہ کرنا ہے تو وہ حضور کی مثال دے کے نہیں ہوگا کہ حضور معمور نہیں اس کے لیے اب وہ بکر سے دیگر ضلع کا دیا جائے گا خالد بن ولید کا دیا جائے گا اب وہ قیدا اپنے ضلع قالعن کا دیا جاتا کہ دیکھو جی جب گیا ہے لیٹر گیا آفیشیل لیٹر سے تو ہمیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تو چلتی جنگ میں ہینڈ اوور ٹیک اوور ہو گیا ہے خالد ابن ولید جو ہے وہ چیف آف اسٹاف سے صفائی بن گئے اور ابو ابداب نظوال رضی اللہ تعالیٰ نے صفائی سے چیف آف اسٹاف بن گئے اس کا نام ہے معمور جو حکم آئے اس میں پورا کرنا ہے عورتوں کے اندر اجر نہیں رکھا ہوا اضر اللہ کے اطاف میں اور اللہ کے اطاف حضور کے اطاط میں اور حضور کے اطاف حضور کے امیر کے اطاعت من اطانی فقت اللہ وہ من عطا میری فقط اطانی من آسا میری فقد آسانی و من آسانی فقط آس اللہ تو جب آپ جس حیثیت میں کسی کا تذکیہ کرنا چاہتے ہیں بیٹے کا تذکیا کرنا چاہتے ہیں تو اسے اچھا بیٹا بنانا چاہتے ہیں تو ذرا اسماعیتی مثال دیتے ہیں, دیتے ہیں کیا بیٹا ہے باپ نے کہا ذبح کرنا ہے پتر نے کہا بٹ بسم اللہ ستاج نہیں ان شاء اللہ میں ساتھ دے تو آگے پھر تذکیہ کی قسمیں شروع ہوتی کس قسم کا تس کرنا ہے ایک ہے آرمی آپ فوج میں چلے گئے فوج میں چلے گئے ایک جنرل انگروٹی ہوتی ہے جو ہر فوجی کو کرنی پڑتی ہے چاہے وہ سپلائی میں گیا ہے چاہے وہ کمیکیشن کے اندر گیا ہے چاہے وہ انجینئر کے اندر گیا ہے وہ تو اسے کرنی ہے کڈھے کھودنے ہیں اور دال کھانی ہے اور صبح اٹھ کے جو ہے وہ بورا پھیرنا ہے اور سارا کرنا ہے اس کے بعد جب وہ اپنے اپنے آئے جو ان کی یونٹیں ہیں جو اپنے اپنے ان کی کورز ہیں یا اپنے اپنی جو فیلڈ ہیں اس میں چلے جاتے ہیں کمیونیکیشن والا اگر چلا جاتا ہے پھر اسے وہ روڈیو سے متعلق پڑھایا جاتا ہے اور وہ اسے سسٹم سکھایا جاتا ہے اور جو انجینئر کے اندر جاتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے اور جو پھر دیگر محکموں کے اندر جاتا ہے ان کا اپنا ہوتا ہے تو ایک تو جنرل ٹوٹی ہے جسے آپ کہتے ہیں تفصیل نفس ایک پھر جب آپ معاشرے میں جاتے پھر بہن جیتے ایک بیٹے کے آپ کا تسکیہ ہوتا ہے بحثیت باپ کے ہوتا ہے بحثیت شور کے ہوتا ہے جب آپ شادی نہیں کریں گے تو وہ خامیاں کیسے سامنے آئیں گی جو شور میں ہوتی ہیں آپ شور بنے گے تو پتا چلے گا نا کہ کیسے شور ہے ایک بچہ اسے ڈبلو سی سینڈروم وائٹ کونڈروم پانچ بچوں کے اندر ہوتا ہے جو ہی وہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں کے جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے ڈبلو سی سینڈروم ہوتا ہے جب تک وہ نہیں دیکھتا سفید کو بچہ نارمل ہوتا ہے یعنی کوئی آدمی امیجن نہیں کر سکتا کہ اس بچے کو کوئی بیماری ہے لیکن جو سا کوٹ والا دیکھتا ہے اس اسے ہاتھ پاؤں کاپنا شروع ہو جاتے ہیں بیماری سامنے آ جاتی ایک آدمی ہے اسے ہائٹ فوبیا ہے بلندی پہ جا کے اس کا رنگ پیلا پار جاتا ہے نیچے بڑا مجھے بڑا بڑے بندے, بندے مارنے والا جناب علی لیکن چوسی منظر سے اوپر جائے گا رنگ سفید ہونا شروع ہو جائے گا ہاتھ اس کے اندر اس کی بیماری کھل کے اگر آپ نے شادی نہیں کی شور کی آپ کو پتہ نہیں چلے گا شور ہونا ہوتا کیا ہے اگر آپ باپ ہی نہیں بنے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ایک باپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی اور اسے کتنی حکمت سے اولاد کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اور اولاد کی جو عمر ہوتی ہے وہ ساری زندگی آپ اس کو بیٹا سمجھتے ہیں جیسا وہ چار مہینے کا یا چار سال کا تھا جب وہ بیس سال کا ہے پچیس سال کا ہے تیس سال کا تو ہم سمجھتے ہیں ابھی میرا بیٹا لادا ابھی دو چار پفڑ مار لو اس کو جبکہ یہ جو ایج ہے اس کو مختلف سٹیجز میں انہوں نے کیا ہے باٹا ہے اور اس کو بقاعدہ انہوں نے یونیورس کہا ہے ایک بچہ جب جوان ہو جاتا ہے بیس سال کا بائیس سال کا تو اس کے اپنے اندر ایک باپ بن چکا ہوتا ہے کہ اپنی عنایت جاگ چکی ہوتی ہے اگر آپ اسے عزیزوں کے سامنے ماریں گے دو چار دفعہ برداشت کر لے گا تیسری دفعہ تو کریش شروع ہو جائے گا اس کے اندر کی جو میں ہے وہ باقی صاحب کے سامنے یہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے اولاد کو ڈیل کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تین سٹیجز بیان کی اولاد کی تربیت کے اس میں آپ نے بیس سال کے بچے کو مارنے کو منع کر دیا سختی سے آپ نے بتلا ہے بیس سال تک بچے کی طرح تربیت ہو جانی چاہیے ایک جملہ آپ نے عربی میں استعمال کیا کہ پھر بچے کی جو نکیت ہے اس کے کانوں پر ڈال دو یعنی جب ایک مافوز ایریا سے گزر جاتا ہے گھوڑے والا تو پھر وہ نکیل گھوڑے کے کانوں پہ پھینک دیتا ہے یعنی ایزی چھوڑ دیتا ہے اسے اب اسے اس طرف کھینچنے کی اس طرف کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں اسے پتا کہ اگلی بات گھوڑا جانتا ہے کیا کرنا ہے تو اسے گھوڑے پر بھروسہ کرنا ہے بیس سال کی عمر تک اولاد کتنی تربیت کر دو کہ اب تمہیں اولاد پر بھروسہ کرنا چاہیے اس کے کانوں پر اس کی واگ کو چھوڑ دو کی باق اس کی نکیل اس کے کانوں پر چھوڑ دو اب دیکھو وہ کیا کرتا ہے اب بھی اگر تم پیچھے جڑے رہنا چاہتے ہو اس کے ساتھ تو ایک جوان ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تجکیہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سب کا ہو جائے ایک جنرل تج کیا ہے نماز پر اپنے آپ کو امادہ کرنا زکات پر آمادہ کرنا لیکن یہ کہ ایک آدمی کو کبھی کوئی بیماری لگی نہیں ہے اس ماحول میں نہیں رہا ایک آدمی نے خوبصورت عورت کو دیکھا نظر جھکا لی ایک پریکٹس ہو گئی اس کی آنکھوں کسی نامیرم کو دیکھ کر آنکھ کے پردے کو پریکٹس ہو گئی کہ جب نمیرم کو دیکھا جائے تو شد ڈاؤن یور آئیس نظر پھیروں کیمرہ ہٹا لو ٹھیک ہے جی دوسری دفعہ دیکھے گا اور پریکٹس ہو جائے گی تیسری دفعہ دیکھے گا اور پریکٹس ایک دفعہ آپ لکھتے ہیں تو اچھا لکھتے ہیں دوسری دوا لکھتے ہیں تو بہت اچھا لکھتے ہیں تیسری دوا لکھتے ہیں تو بہترین لکھتے ہیں آپ اسی طرح سے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی اور پھر آپ دیکھیں گے نظر اٹالیں گے ایسے جیسے کچھ ہوئے ہی نہیں لیکن ایک آدمی بیس سال کے بعد جنگل سے پلٹ کے آیا کیا تجزیہ کرتا رہا ہوں یا انہیں ہرن دیکھے ہوں گے یا چیتے دیکھے ہوں گے یا پگیاڑ دیکھے ہوں گے یا انہیں لومڑ دیکھے ہوں گے یا سانپ دیکھے ہوں گے یا لیولے دیکھے ہوں گے جب شہر میں آ کے اور کو دیکھے گا تو بس پھر تو وہ اور اسے پریکٹس ہو چکی ہے جب تک وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے بیماری سے اچھی طرح لڑ لیتے ہیں اس لیے کہ یہ بچے مٹی میں کھیلتے ہیں اسی طرح ہاتھ بھرے ہوتے ہیں جناب باہر گئے کوئی چیز پکڑی سی بھرے ہاتھ سے کھانا شروع کرتے پتہ نہیں کون کون سے وائرس اندر جاتے ہیں بیکٹیریاز اندر جاتے ہیں اور ان کے جو اینٹی باڈی سسٹم ہے اس کو پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے پہچاننے کی بھی اور مارنے کی بھی وہ ہر وقت وہ جسے کہتے ہیں ریڈ الرٹ رہتے ہیں کہ پتا نہیں آپ صاحب کیا کھا لیں گے اور اینٹی باڈیز بالکل تیار رہتے ہیں وہ بچہ جب اسے بیماری لگتی ہے تو کیونکہ پریکٹس ہوتی ہے نا اس کے اینٹی باڈی سسٹم کو وہ فوراً پکڑ کے مار دیتا ہے لیکن وہ آدمی جو کہتے ہیں مٹی کو آپ نے لگانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا دو دو کے ٹشو کے ساتھ رومال کے ساتھ جب اس کو وائرس لگتا ہے تو کیونکہ اینٹی باڈیز کو کوئی پریکٹس ہی نہیں ہوتی مصیبت پڑ جاتی ہے بیماری جاتی نہیں جنگل میں تسکیا کرنے والے کا اور سوسائٹی میں رہ کے تسکیا کرنے والے کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس لیے کسی پریکٹس ہو چکی ہوتی ایک تو ہوگی وہ بات دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑتے ہیں تو پتہ کب چلتا ہے اونٹ کو جب وہ پہاڑ کے نیچے آتا ہے جب آپ جب تک آپ کے ہاتھ میں امام ہیں آپ امام ہیں آپ بڑے پولاٹ ہیں اور آپ بڑے اچھے ہیں اور آپ بڑے یہ ہیں اور آپ بڑے وہ ہیں لیکن پتہ تب چلے گا جب آپ امامت سے آپ کے کسی کے معمور بن جائیں یعنی شخصیت تبدیل ہو گئی ابھی چند لمبی پہلے آپ کے ہاتھ میں کمانے آپ جھکتے ہیں تو لوگ جھکتے ہیں آپ جتنی دیر سجدے میں رہتے ہیں لوگ سجے میں رہتے ہیں آپ جناب جتنی لمبی صورت پڑے کو ہل جل نہیں سکتا انہیں ڈیوٹی پہ بھی جانا تو آپ نے سورج این شروع کی ہوئی آپ کی مرضی چل رہی ہے لیکن یہ کہ وہاں سے پلٹے تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ مس باغ صدیقی صاحب نے کام پکڑ بھئی آپ کے ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے کی تھی آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں جی ایسا ہو گیا تو وہ نہیں رہے کہتے نہیں یہ تو شلان کے ساتھ بھی ہوا تھا آپ کو کہنا پڑتا جی ویری ساری جی آئندہ نہیں ہوگا شخصیت تبدیل ہو گئی ایک دم یہ تبدیلی کب آئے کہ جب آپ امیر ہوں تو ہمارت جل جائے جب آپ جل جائے تو مراجے کے روشن ہو جائے اور جب آپ معمول ہوں تو معمول جو ایک معمول کی صلاحیت ہے وہ اجاگر ہو جائے جیسے آپ دیکھیں ایمرجنسی لائٹس لگی ہوتی ہیں جب اے سی جاتی ہے تو ڈی سی آن ہو جاتی اور اے سی آتا تو ڈی سی آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح کے جب آپ امیر ہوں تو ہمارت والی صلاحیت ہے آپ کے اندر آ جائے اور جب آپ معمول ہوں تبلیج والوں کو کے اندر بھی ان کے اندر خامیاں ہیں بہت زیادہ ہیں کسی زمانے میں جب یہ شروع ہوئی تھی علماء اس کی پشت پر تھے بہت سارے لوگ اس کی کمان کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے بدت ہاسنا کہا تھا یعنی ڈھیر ساری خوبیوں کے ساتھ یہ بدت ہاسنا تھی آج یہ ڈھیر ساری خرابیوں کے ساتھ بھی ایک سنت نبی کی بنی ہوئی کے بعد اسی طریقے سے اسلام آئے خامی ہے یہ خامی ہے خناس آئی ہے لیکن ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ جو ایک جماعت میں ایک سے روزے میں امیر ہوتا ہے اگلے روزے میں معمور ہوتا ہے یہ ہے نا بڑی دھواں دار تقریر کرتا ہے لیکن انہوں نے مولا بخش کو اس کا امیر بنا کے بھیج دیا جو سین کو شین پڑتا ہے آسیا کو آسیا کہتا ہے مگر وہ سن رہا ہے اس روزے میں اسے سننا ہے اور مولا بخش جو کبھی سکول ہی نہیں گیا اس کا معمور بن کے رہنا ہے اس کو یہ صلاحیت آدمی کے اندر ہو جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ گاؤں ان کے اندر تھی ابھی چیف آف ابھی سپائی یہ صلاحیت آدمی کے اندر. یہ جب تک آدمی امتحان میں نہ پڑے سد امیر بنا رہے تو وہ معمور والی صلاحیت پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کوئی نقص ہے کہ نہیں پتہ تب چلے گا جب وہ مرحلہ آئے گا جب گاڑی اسموتھلی چل رہی ہے آپ کی تو آپ کو فور بائی فور لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب گاڑی پھنسی آپ نے فور بائی فور لگایا تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کا فور بائی فور تو کام ہی نہیں کرتا لگایا تو پتا چلا نا جب تک آپ اس مرحلے سے گزریں گے نہیں آپ کو نہیں پتا چلے گا اس وقت ایک معمور کی جو خامیاں ہیں وہ آپ کے اندر اس وقت آئیں گی جب آپ معمور ہوں گے اور امیر کی خامیاں اس وقت آئیں گی جب آپ امیر ہوں گے وقت تذکیہ کی تذکیہ جو ہوتا ہے ہمارے یہاں فصلوں کو گوڈی کیا کرتے ہیں مکائی ہوتی ہے یہ خاص دن ہوتے ہیں جن میں یہ گوڈی کی جاتی اس کا نام ہوتا ہے تذکیہ زمین آپ نرم کرتے ہیں اس میں سے جڑی بوٹیاں نکال رہے ہیں اس سے فائدہ ایک تو یہ کہ جڑی بوٹیاں نکل گئیں آپ مویشیوں کے مویشیوں کا پیٹ بھر آ گیا دوسرا یہ کہ زمین نرم ہو گئی پودے کو جڑ اندر لے جانے کے لیے زمین نرم ملی ہے گہری جڑ جائے گی جڑ جتنی گہری جائے گی پھل اتنا زیادہ لگے افلاح صاحب ہے تم و سما لیکن یہ کچھ مہینے ہیں کچھ دن ہیں ان کے بعد اگر آپ کریں گے تو فیل وہی ہے ہے وہی گوڈی لیکن اب یہ گوڈی جڑیں کٹے گی اب یہ فصل کو نقصان پہنچائے گی اس کا مطلب ہے کہ تذکیہ کا ایک وقت ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ہر وقت اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو پتہ نہیں آپ جاری نہ کاٹتے آپ گاڑی میں بیٹھے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک آدمی کو کیا تکلیف آپ نے سے کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ یہ دوائی لے لیں اچھا وہ جی مجھے شوگر ہے آپ نے سے کہا کہ یہ دوائی لے لو آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی شوگر آلریڈی ڈاؤن ہے آپ کی دوائی اس نے لی تو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس لیے اس نے سارا کچھ جلا کے رکھ دیا جبکہ ایک سرٹن کوانٹٹی جو ہے وہ شوگر کی چاہیے سروائیو کرنے کے لیے تو جب تک آپ کسی کے حالات کو نہ دیکھ لیں آپ تزکیہ کریں گے تو نقصان بھی پہنچا سکتے لہذا سب سے پہلے آپ کا ناس و مہادن کا معذن زاب آپ کو سیمپل لینا ہے ایک ساتھ سے جب میں تنظیم اسلامی میں ہوا کرتا تھا تو ان کی ہماری میٹنگ تھی تو جو اس کے نکیب تھے ان کو بلایا گیا تو ساتھ سے رپورٹ لی کی کہ فلاں صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جی وہ تو آتے ہی نہیں ہیں وہ اس کی میٹنگ میں نہیں آتے اور فلاں اور ان سے کہا یہ گیا کہ آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان کا کوئی پرابلم کوئی پوچھا کہ کیوں نہیں آتے ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے تاکہ وہ بیچارہ تو کرائس میں ہے آپ کو نظم کو ادا کرنا چاہیے تھا کہ بھائی فلاں میرے اسرے کا فلاں آدمی مصیبت میں ہے مشکل میں ہے آپ دو چار اور ساتھیوں کے لے کے جاتے اس کے بھائی کی عیادت کرتے پھر اسے کوئی مائلی اگر کوئی پرابلم تھا اس کو حل کرتے پھر آپ خود اسے کہتے کہ آپ جو ہے اس کے میٹنگ میں نہیں آئے ہمیں ہے کہ آپ کے کیا پرابلمز ہیں بجائے کے کہ آپ اس سے آگاہ ہوتے آپ کے انہیں معذور کراتے تو جب آپ نظم کے اندر جاتے ہیں تو تزکیے کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہوتا یہ ہے کہ جب تزکیا شروع ہوتا ہے نا تکلیف بڑی ہوتی ہے میں نے کہا کہ انسان آئیڈیلسٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ایسا سوڑا کوئی آج تک پیدا نہیں ہو اپنی شکل کے بارے میں ہم میں سے ہر کوئی یہی سمجھتا میں کئی دفعہ کہا چکا کہ اب بھی چالیس سال میری عمر ہو گئی ہے شیشے والی بلڈنگ کے پاس سے گزرتے ہیں تو اندر دیکھ کے ذرا اس کی طرف جاتے ہیں کیسا لگتا ہوں میری توڑ کیسی ہے شکل کیسی اور پتہ چلتا ہے کہ دن بدن دن میں خوبصورتی ہوتا جا رہا ہوں ہر آدمی یہی سمجھتا ہے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جتنا کمال میرے اندر ہیں، میں تو یہ انکساری سے کہتا ہوں میں بڑا گناگار آدمی ہوں اندر سے میں بڑا ہی نیک آدمی لیکن جب دوسرا بتاتا ہے نا سرکار آپ کے اندر یہ خامی بھی ہے یہ خامی بھی ہے یہ خامی بھی ہے تو ایک دفعہ تو آدمی جڑ سے ہل جاتا ہوئی یہ تو ساری بلڈنگ آ رہا ہے کوئی ایک دو اینٹوں کا کوئی قصور ہوتا تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ بھی خامی ہے یہ بھی خامی ہے تکلیف بڑی ہوتی لہذا سب سے پہلے وہ جو خامیاں بتائی گئی ہیں ان کو آپ نوٹ کریں کہ میرے اندر یہ خامیاں ان کو جج کریں آپ اندازہ کریں مجھے بائیس سال ہو گئے ہوئے اور تقریباً چھ مہینے پہلے ایک عربی نے لکھ کے وہ میں جو پر پڑھتا ہوں کرمجیت کے اوپر رکھ کے چلا گیا کہ میرے اندر خامی کیا ہے انہیں کہا کہ جب آپ کرا جار کرتے ہیں تو آپ ہلتے اچھا مجھے پتا نہیں میں نے پھر خیال رکھا وہی وہ ہوتی ہے بات باقی میری انگلیاں جو ہے وہ بالکل جب میں پر میں قرآن سناتا ہوں تو اس وقت بھی وہ مسلا کٹھا ہوتا رہتا بالکل وہ چلتی رہتی اس کو کھینچتی رہتی تو آدمی اپنے کو آپ اپنی تحریر کو کی ایڈیٹنگ آپ خود نہیں کر سکتے آپ نے ایک ہاتھ لکھا دوسرا اس میں کہا کہ ہے کی غلطی نکال سکتا ہے آپ نہیں نکال سکتے آپ جب بھی پڑھیں گے اس غلطی سمیت پڑھیں گے اس لیے کہ آپ کے کمپیوٹر نے کی دے دی ہے آپ کے ہاتھ نے لکھا یا کا دے دیا آپ کے زین نے دے دیا ہے اس کو پڑھتا ہے آپ کے ہاتھوں نے نہیں لکھا ہاں دوسرا آدمی پڑے گا وہ خامیاں نکالے یہی معاملہ شخصیت پڑھنے کا معاملہ آپ اپنے نظم کے اسپورت کر دیں آپ کو اگر بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے تو یو ہیو ٹو ایڈمیٹڈ جی ہاں واقعی میرے اندر میں درست کروں گا انشاءاللہ اور باقاعدہ اسے خلوص سے درست کرے اس آدمی کو اپنا دوست سمجھیں جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری بھی ہے پاؤں جلتے ہیں اور پیشاب زیادہ آتا ہے مطلب آپ کو شوگر ہو سکتے آپ کو ڈاکٹر پہ گسا نہیں آتا بلکہ آپ کہتے ہیں تھوڑے پیسوں میں زیادہ بیماریاں نکلیں یا الحمد ہے اچھا ڈاکٹر ہے ورنہ یہ ٹیسٹ کرواتا تو چار پانچ سات سو تو ٹیسٹوں پہ لگ جاتا ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا وہ بھی آپ کا ڈاکٹر جو تصیا کر رہا ہے اس کو بدن کی فکر اس کو روح کی فکر ہے وہ بھی ڈاکٹر غسا منانے کی ضرورت نہیں قیامت کے دن جو نکلیں گے تو بہتر نہیں کہ یہی نکلے اور آپ ان کو درست آج فائد آپ کے پاس ہے ابھی عدالت میں نہیں گئی آج آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے پیپر جب تک آپ کے ہاتھ میں ہوتے آپ کمرے امتحان میں ہوں اور کوئی ساتھی آپ کو کہے کہ یار یہ آپ نے غلط لکھ دیا ہے تو آپ شکریہ ادا کر کے فوراً نازدہ اس کو ٹھیک کر لیتے شکر ہے میں نے واپس نہیں دے دیا تھا پیپر یہی معاملہ یہ ہے ابھی کوشچن پیپر جو ہے وہ ساری آنسر پیپر آپ سے لیا نہیں گیا ہے آپ کے ہاتھ میں ہے جب آپ سے آ کے اسرائیل لے لے گا لے ادھر راؤ اس کے بعد اگر کوئی آپ کو کہتا بھی رہے کہ یہ خامی ہے یہ خامی ہے اور آپ اس کو ریلائز بھی کرنے تو فائدہ کوئی نہیں تو پہلی بات اگر آپ کو ایک خامی پتا چلتی ہے تو اس میں اپنی شخصیت کی شرط مت محسوس نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے عام طور پر اگر آدمی کو بتایا جا کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے تو ہٹ کر کے ہم اس کو تین کے ساتھ دب دے کے اگلے کو تمہارے اندر بھی ہے تمہارے اندر بھی ہے تم ایسا نہیں کرتے تم ایسا نہیں کرتے ہٹ بیک کرتے ہم لیکن نظم میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک معمور یہ دیکھتا ہے کہ میرے امیر کے بھی یہاں انہوں نے عرف عام میں کپڑے اتار دیے جب کھنچائی ہوتی ہے تو مسبال اداس ریقی جاب کی نہیں ہوتی دیکھتے نا آپ جب ان کی بھی ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں شورا میں کاجو سینمنس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا وہ سینے چھوٹ جاتے ہیں ان کے جب ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں اپنے بیانوں پر اور اپنے ایکشن پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح باہر وہ سب خیر ہے اسی طرح وہ اندر بھی سب خیر ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا نظم یہ ہوتا ہے کہ جب اکشا میں جاتا ہے امیر بھی معمور بھی دونوں کی خوب دھلائی کرتے ہیں وہ اور محل کو چار صاحب کر کے کہتے ہیں اب معاشرے میں جاؤ اب تاکہ پتا چلے کہ یہ ہے برانڈ ہمارے پاس تو نظم میں یہ ذرا حوصلہ ہوتا ہے کہ جی اگر فلاں صاحب کی کھنچائی ہو گئی ہے تو کچھ نہیں ہوا یار تو میں کس قیمت کی مولیوں چلو کوئی بات نہیں ویسے آدمی زیادہ برا محسوس کرتا ہے تو ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقصد آپ لے کر چلے ہیں تذکیہ بھی اس مقصد سے متعلق ہوگا جو اسٹیل فکسر ہوتا ہے اس کا تذکیہ اسٹیل سے متعلق ہوتا ہے کتنے راہ ڈالے آپ نے کتنا وقفہ دیا آپ نے کس طرح باندھا آپ نے اس کا تذکیہ وہ ہو جو شٹرنگ کرنے والا ہے لکڑی کی اس کا تذکیہ لکڑی کا ہوگا میشن کا تذکیہ تبوک اور سیمنٹ کا ہو آپ نے کتنا سیمنٹ ڈالا کتنی ریٹ ڈالی تابوک جو ہے وہ کس طرح لگائے وہ اس کا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ جو کام کرنے چلے آپ کا تذکیہ اس کام سے متعلق ہوگا یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جی آپ بنانے تو چلے سینما اوپر جا کے آپ ایک, ایک مینار بنا دیا تو وہ مسجد بن جائے گی نہیں مسجد کی اٹھان جب بنتی ہے وہ بنیادی بنتی ہے تو پاس سے جو گزرتے انہیں پتا ہو یار مسجد بن رہی ہے اور سینمے کی وہ گیلری اور سینمے کی وہ سیٹیں اور اس کا اوپر اسٹیپ بائی سٹیپ بننا یہ بتاتا کہ سینما بن رہا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جماعت بنی تو اور کام کے لیے مثلاً بنی تو پھیلانے کے لیے اور اچانک پتا چلے کہ جی اس نے کھڑا کرنا بھی شروع کر دیا اکامت بھی شروع کر دی اکامت دین نہیں اقامت دین کرنے والوں کی ابتدائی اکامت سے ہوتی عمر بالمعروف معروف نہیں عل من کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں جا کے کرے گا جس کی طبیعت برائی کا ہاتھ پکڑنے والی ہوتی ہے اس کی طبیعت پہلے بھی سی ہوتی ہے بعد میں نہیں بنتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے آپ نے ان کے لیے دعا کی ہے کیوں دعا کی یا عمر ابن, ابن حشام جسے ابجال کہتے ہیں آپ اور اپنا خطاب اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے اس کا مطلب ہے کہ یہ دو شخصیتیں جو تھیں ابو اجین کو ہم لاکھ برا کہیں لیکن کوئی تو ورائٹی چین اس کے اندر کے حضور نے دعا کی ہے کہ اللہ اس وقت اس مرحلے پر مجھے یا عمر دے یا بجین دے عمر اکن حشام دے کوئی کیا کوالٹی تھی کہ وہ بات بات میں کرتے تھے تفر پہلے مارتے تھے حضرت اکمار رضی اللہ تعالیٰ کو مارا نا تفر ابو جال نے جب پتا کرنے گیا حضور کا کہ وہ بکر کے گھر میں نہ ہو ابو کا مجھے نہیں پتا انہیں تفر مار دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت پہلے ہی ایسی اسلام کو اس وقت ایسی شخصیت چاہیے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ غریب ہوں تو بھی ویسے ہوتے ہیں امیر ہوں تو بھی ویسے یہ جو کہتے ہیں کہ جی امیر آدمی ہو جائے تو پھر وہ دھرلے سے شہر میں رہتا ایسی بات نہیں ہوتی ہے. جماعت اسلام کے اندر سارے امیر ہی نہیں بہت سارے غریب بھی لیکن وہ غریب بھی جس محلے میں رہتا ہے برائی والا ڈرتا اس میں ابھی گیا یہاں پشاور پشاور سے آگے ایک بخشی پل ہے وہاں میرے بھائی چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی غریبوں کے یہاں تو اس آدمی نے ایک بات کہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹائم ختم ہونے والا ہے اس آدمی نے ایک بات کی اس نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں اپنی یہ زمین ہے ہماری یہاں ہم کام کرتے ہیں نوکری میں نہیں کرتا کہ کوئی یہ نہ کہہ کہ کیوں آئے ہو اور مجھے چھٹی لینے کے لیے کسی کے آگے درخواست نہ کرنی پڑے جب میرا موڈ ہو میں نہیں جاؤں زمین پر جب میرا موڈ ہو تو میں جاؤں اس نے کہا میرے پیٹ میں سوکھی روٹی ہوتی ہے لیکن گلی میں چلتا ہوں تو میری گردن تنی ہوئی ہوتی ہے صرف رب کے سامنے جھکتی ہے اسے بھی تو پتا چلا نا کوئی گردن جھکی ہے کیا سمجھے آپ؟ یہ کسی کے آگے نہیں جھکتی رب کے سامنے جھکتی ہے تو اسے بھی سواد آتا ہے کوئی گردن میرے آگے جھکی ہے اور اگر تم نے دن میں پچاس ہزار آدمی کے سامنے جھکائی ہے تو ایک اس کے آگے بھی جھکا دی تو اسے کیا مزہ ہے یہ تو قدم قدم پہ جھکنے والی گردن ہے گردن وہ ہو کہ جو جھکے تو رب کو بھی مزہ آ جائے کہ جھکی ہے میرے سامنے کسی کی گردن یہ اس آدمی کا الفاظ ہے کہ پیٹ میں سوکھی روٹی ہوتی ہے لیکن گردن ایسے کر کے گلی میں نکلتا ہوں یہ گردن صرف رب کے سامنے جھکتی ہے اسے پتا چلے کہ گردن جھکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کی طبیعت اگر اللہ کرے کل وہ امیر بھی ہو جاتا لوگیں گے جی سے دولت نے بے خوف بنا دیا ایسی بات نہیں ہوتی لہذا آپ نے اگر عقامت کا کام عقام کرنا ہے تو آپ کی بنیاد اسی سے اٹھے گی آپ نے بنانی ہے ایک عمارت تین منزلہ بنانی ہے باقاعدہ اسسمنٹ لے کے آپ نے پائلنگ تین منزلہ عمارت کی کرنی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک منزلہ کی لے کے آپ نے تین منزلہ بنایا تھی آپ بھیڑا گرا کر دیں گے وہ امارت گرے گی بندے بھی مارے گی نو انچی کی دیوار پر تیرہ انچی کی دیوار نہیں بنتی اگر آپ کو مکان بنانا ہے تو آپ کو نیچے سے لے کر تیرہ انچ کی دیوار اوپر لانی پڑے گی آپ نے کہا نہیں نیچے سے نو انچی کی لے جا اوپر سے میں تیرہ کی کر گا کبھی نہیں ہوگا اقامت کا کام کرنے والا فرد ہو یا جماعت اس کی اٹھانی ہی تیرہ انچ کی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ بعد میں میں ایسا کر لوں جت لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں کیوں نہیں ہوتا فلاں کیوں نہیں ہوتا اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ ان کی اٹھان الگ ہے ان کا مزاج الگ ہے اپنے اپنے مزاج کی بات ہے یہ جماعت کا مزاج ہے جیسے کوئی بزدل آدمی آپ لاکھ اس کو درس دے دیں لاکھ اس کو صحابہ کے واقعات سنا دیں آپ دلیر نہیں بنا سکتے یہ ایک جینیٹیکل معاملہ ہے آپ اسے لائبریری کا کام لے لیں آپ سے جناب انجینرنگ کروا لیں آپ اسے اور دست دلوا لیں میری طرح لیکن یہ کہ لڑنے کا کام وہ نہیں کرتا وہ گائے جب دیکھ لے تو تین دن بخار نہیں اترتا اسے. وہ آدمی آپ لاکھ درست دیں اسی طرح جس کی طبیعت وائلینٹ اسٹال ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے آپ اس کو سیٹیں گے بھی تو وہ ادھر ہی جائے گا اس کی اٹھان وہ ہے کسی طرح ایک جماعت کی بھی اٹھان ہوتی ہے ایک جماعت نہیں برداشت کر سکتی مارو وہ آٹومیٹک منکر کو ساری ایک جماعت منکر کو برداشت نہیں کر سکتی اس کا آٹومیٹک جیسے آپ کو زکام ہوتا ہے آپ نہ بھی چاہیں تو وہ چھینک والا سسٹم شروع ہو جاتا ہے آپ اللہ کو کوشش کرتے ہیں روکے سے مطلب ایک امام ہے کڑاک کر رہا ہے اور اس میں اسے چھینک آ ہے وہ بیچارہ کوشش کرتا اسے روکے لیکن یہ اس کے بعد کی بات نہیں ہے وہ ایک سائیکل شروع ہو گیا اب چھینک نکلے گی تو جان چوٹے گی اسی طرح ایک جماعت کا مزاج ہوتا ہے ایک فرد کا مزاج ہوتا ہے اس نے منکر کو دیکھ لیا وہ ڈاک کہ مجھے ابا نے بھی کہا تم بیٹا صبر کیا کرو آج کا زمانہ ایسا نہیں لیکن وہ نہیں ہو کہ دو گھنٹے لیٹ ہو جائے تین گھنٹے لیٹ ہو جائے لیکن وہ رات کو بارہ بجے بھی اٹھے گا لیکن اٹھے گا ضرور وہ جو چکر چل گیا ہے نا وہ دماغہ ہو کے رہے گا وہ جائز اور غریبان پکڑے گا منکر کا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے جماعت کا آپ اگر کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ کیوں اب کاجی حسین کے بعد کی بات نہیں کہ جی وہ فلاش اس پہ خاموش کیوں نہیں بیٹھے رہتے جی دوسرے بھی تو بیٹھے ہوئے نا اس آدمی کے پس کی بات نہیں اس جماعت کے بس کی بات نہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ بے گناہ گنا تھانے میں گیا ہے تو اس پہ کسی اور جماعت نے اب میں نام نہیں لیتا لیکن یہ کہ کسی اور جماعت نے تھانے کا گھیراؤ کیا کسی مظلوم کو انہوں نے ایف آئی آر غلط کاٹ کے اندر کر دیا پولیس والوں نے اور ایس ایس پی کے دفتر میں جا کے لیاقت آ بوجھ ملاقاتیں کر رہا ہے اور جو ہے وہ راجا ظہیر ملاقاتیں کر رہا ہے کوئی اور بھی دیکھا آپ نے جاتا وہ نہیں دیکھ. چندے کرتے ہوئے آپ نے لاکھوں دیکھے ہوں گے لیکن دیتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ جو سیلاب آئے تو بھی دیں اور مہاجروں کو بھی سنبھالیں اس وہ کہتے ہیں نا کہ بوسلیا میں بھی ہوتا ہے تو مہاجر کے ہم بھی یہی جا کے لگاتے ہیں چچینیا میں بھی یہی چلے جاتے ہیں پر اس کا مزاج ایسا ہے کہ یہ ظلم برداشت نہیں کر تو ایک اٹھان ہوتی ہے جماعت کی اگر ایک دو آدمی ایسے اندر آ جاتے ہیں دوسرے مزاج کے دو چار مہینے ساتھ رہتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھتے یہ تو کے مار رہے ہیں ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم ہیں کہ ابھی اسلام آ جائے گا پتہ چلا یہ تو یہاں تو آ گیا وہ یہ تو چٹینیا میں لے کے جا رہے ہیں فلاں جگہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ پھر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کا نام ہے تزکیا وہ جو کچے لوگ ساتھ لگ گئے نا وہ چڑھ گئے آپ کے پاس جور خالص رہ گیا تو ایک تزکیا وہ ہوتا ہے جو آپ کا جو پروسیس چلتا رہتا ہے اس میں آٹومیٹیکلی ہوتا رہتا ہے کچے لوگ جھڑتے رہتے ہیں تلک لیا منہ دئی نناس الحمد اللہ, اللہ یہ اس لیے اوپر نیچے دن آتے ہیں مسلمانوں پر اچھے اور برے دن بھی آتے ہیں اگر ہم لوگ جاتے ہیں اور ایس ایس پی کسی مظلوم کو چھوڑ دیتا ہے ہمارے کہنے پر تو کل راجہ زئی کو پکڑ کے جیل میں بھی دے دیتا ہے وہ ایس ایس پی دل اس میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ رہو تو صدا موج ہی ہوتی ہے انہیں پتہ کہ یہ کبھی کبھی ٹیر گیس بھی کھانی پڑتی اور جیل بھی جانا پڑتا ہے تو تجکیا ہو گیا کچے لوگ جماعت سے ہٹ گئے یہ تجکیہ وہ ہے جو اگر جماعت کے کام نہ کرتی رہتی تو پتہ نہیں کتنے کچے لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ایک وہ تجکیہ جو پروسیس میں رہ کے ہوتا ہے غار میں نہیں ہوتا یہی میرا کہنے کا مقصد تھا واہو